الحمد لله وحبا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم خرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء فجَذ أُم مسللُ مَا قَطلَ من النَّعمام يَحكُم بهه ذَرعَد مِنكُم هَدجَمْذالغَقعبذ غَلكعببَةِ بالغ الكعبة أَْ كَصَّارَة طَعَامُ مسكينَ أَ عدْلُ ذلكك فِيعمل يَذُ خََ ب مري فَل الله عَماا صَلَف وَمنَّ عادَ فَيَنتَقيِم اللله مِن اللہ صدق اللہ گزشتہ درس میں ایت نمبر چورانوے کے ذمن میں آپ سن چکے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو میں تمہیں اس شکار کے ذریعے سے آزماؤں گا جس شکار تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں تو حج کی حالت میں اور احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ ممنوع ہے اور یہ اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی آزمائش تھی کہ شکار ان کا ذریعہ معاش تھا شکار ان کی ضرورت تھی اور حدود حرم میں شکار ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتا پھرتا دکھائی دیتا تھا لیکن حکم یہ تھا کہ شکار نہ کیا جائے تو اس آزمائش میں صحابہ کرام کامیاب ثابت ہوئے تو ویسے تو زندگی کے ہر قدم پر ہر شعبے میں اور ہر مرحلے پر مسلمان کی آزمائش ہوتی ہے اور سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں ایمان پر سچائی پر دین پر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ثابت قدم رہے لیکن احرام کی حالت میں حج اور عمرے میں بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ساری آزمائشیں ہیں آج تو سفر بڑا آسان ہو گیا لیکن پھر بھی سنبھل سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے اور بڑی احتیاط سے اور ڈرتے ہوئے یہ سفر کرنا چاہیے اس سفر کو تفریح کا سفر اور پکنک کا سفر اور شاپنگ کا سفر نہیں بنانا چاہیے بلکہ بلکہ ایمان میں اضافے کا سفر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا سفر بنانا چاہیے تو آج کے دور میں آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش بے پردہ خواتین بھی ہوتی ہیں دنیا کے ہر خطے سے ہر ملک سے ہر عمر کی عورتیں وہاں آتی ہیں اور اکثر بے پردہ ہوتی ہیں چہرے تو تقریباً سب کے کھلے ہوئے اللہ ماشاء اللہ ایسے موقع پر اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے پھر طواف اور صفا مروا کی شائع یہ مرد اور عورتیں اکٹھے کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اور گندگی میں آلودہ نہ ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے اسی طریقے سے قدم قدم پر کسی کا سامان گرا ہوا ہے کسی کے روپے گرے ہوئے ہیں اور ویسے دکانیں دنیا بھر کے سامان سے بھری پڑی ہیں تو یہ بھی آزمائش کہ ہر وقت سامان کی فکر ہے یا ایمان کی بھی فکر ہے عبادت کی بھی فکر ہے تو یہ بھی آزمائشیں ہیں چونکہ الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھی عمرے کے لیے تشریف لے جاتے رہتے ہیں رمضان مبارک میں خاص طور پر اور پھر حج کے ایام بھی آنے والے ہیں اس لیے میں نے تھوڑا سا اس طرف بھی متوجہ کر دیا ہم نے جو آیت کریمہ آج خطبہ میں تلاوت کی یہ آیت نمبر پچانوے ہے سورہ مع کی سرمایہ یا یوہ لوینہ لا تقلس ابا ان حرم اے ایمان والو تم شکار کو قتل نہ کرو جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو احرام ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ نماز کے لیے جب تکبیر تحریمہ کہہ کہ لیتے ہیں تو پھر بات چیت کرنا کھانا پینا اور سینے کو کعبے سے قبلے سے پھیرنا یہ سب نجائز ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جب احرام کی نیت کر لی تو پھر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں نیت کا لفظ خاص طور پر اس لیے بول رہا ہوں کہ احرام صرف دو سفید چادروں کا نام نہیں ہے اگر دو سفید چادریں اوڑھ بھی لے لیکن جب تک احرام کی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا احرام شروع نہیں ہوگا اور بہت سے لوگ احرام کراچی ہی سے باندھ لیتے ہیں لیکن احرام کی نیت آگے چل کر کرتے ہیں اور یہی کرنا زیادہ بہتر ہے ممکن ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جائے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو ممنوعات احرام میں سے ہے ان چیزوں میں سے ہے جن کا احرام کی حالت میں کرنا ممنوع ہے تو اس لیے بے شک احرام تو یہیں سے باندھ لیا جائے لیکن نیت احرام اس وقت کی جائے جب حدود حرم شروع ہو رہی ہیں اور اس وقت جہاز کے اندر چاہے فضائی جہاز ہو یا بحری جہاز ہو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب ہمارا نقات شروع ہو رہا ہے اس نقات کے بعد احرام کے بغیر گزرنا یہ نجائز ہے تو حج کرام یا عمرہ کرنے والے حضرات احرام کی نیت کر لیں تو اس وقت نیت کر لی جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر فلاہ ہوا لباس نہیں پہن سکتے احرام کی نیت کے بعد بال نہ کاٹ سکتے ہیں نہ کٹوا سکتے ہیں ناخن نہ نہیں پرشوا سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے مرد سر کو ڈانپ نہیں سکتا اور بیوی کے قریب نہیں جا سکتے فوش گفتگو نہیں کر سکتے تو یہ احرام کی حالت میں چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں کسی طرح شکار کرنا بھی احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں یا الذین لاپت لا و ان تم خرم اے ایمان والو تم شکار کو قتل نہ کرو شکار نہ کرو جب تک تم احرام کی حالت میں ہو یہاں جس شکار کا ذکر ہے وہ خشکی کا شکار مراد ہے سمندر کا شکار مراد نہیں اس کی اجازت ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے ممن قتله منکم من اور تم میں سے جس کسی نے جان بوجھ کر شکار کو قتل کیا بظاہر تو فرمائے متعین مدن جان بوجھ کر لیکن علماء کہتے ہیں کہ شکار کی صورت میں بہرحال جرمانہ آ جائے گا چاہے وہ جان بوجھ کر شکار کرے یا غلطی سے شکار کرے اسے اپنا محرم ہونا یاد ہو یا اسے اپنا محرم ہونا یاد نہ ہو تو پھر یہ جان بوجھ کی قید کیوں لگائی ہے تو مفسرین کہتے ہیں متعملن کی قید میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر اس شخص نے دوبارہ آمدن جان کر شکار کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا ممن قطل کم متعمد اور جس نے جان بوجھ کر شکار کیا ما قتل منن یا تو اس کا جرمانہ اسی جیسا جانور مدیشیوں سے دینا ہوگا اس کا جرمانہ کیا ہے کہ جس قسم کا جانور شکار کیا ہے اسی قسم کا جانور مویشیوں میں سے دے گا جیسا اس نے شکار کیا ہے اور اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اگر کسی نے شکار کیا تو شکار کرنے والے پر اس جانور جیسا مویشیوں میں سے کوئی جانور دینا ضروری ہوگا اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ مویشیوں میں سے پالتو جانوروں میں سے یہ جانور اس جانور جیسا ہے جسے اس نے شکار کیا فرمایا کہ یہ فیصلہ کریں گے تم میں سے دو آدل آدمی دو سمجھدار آدمی فیصلہ کریں گے یہ جو فرمایا کہ جیسا جانور شکار کیا ویسا جانور مویشیوں میں سے دے گا ویسا جانور کس اتبار سے کیا دونوں کا جسم ایک جیسا ہو یا دونوں کی قیمت ایک جیسی ہو دونوں قول ہیں بعض حضرات نے کہا کہ جسمانی اعتبار سے دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر ہرن کا شکار کیا ہے تو اس جیسا جانور بکرا ہے یا بکری ہے نیل گائے کو شکار کیا ہے تو اس جیسا جانور جسمانی اعتبار سے گائے ہے یا بھینس ہے اور اگر کسی نے ہاتھی شکار کر لیا تو پھر تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی اس لیے کہ ہاتھی جیسا جانور تو پالتو جانوروں میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن احناف کے نزدیک بڑا مسئلہ آسان ہے احنافی ہی کہتے ہیں کہ شکار والے جیسا جانور ہونا چاہیے قیمت کے اعتبار سے قیمت کا اعتبار ہے جسمانی حیات کا اعتبار نہیں ہے دو سمجھدار آدمی فیصلہ کریں گے کہ جو جانور اس نے شکار کیا قیمت کے اعتبار سے ہمارے ہاں پالتو جانوروں میں سے کون سا جانور اس جیسی قیمت والا ہے تو جتنی قیمت ہوگی یہ جرمانہ شکار کرنے والے پر لازم ہوگا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس نے ایسے جانور کا شکار کیا جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت بکری سے زیادہ نہیں لگائی جائے گی ایک شکار کرنا اور ایک شکار کھانا شکار تو کسی بھی جانور کا کیا جا سکتا ہے چاہے اس کا گوشت کھانا हो ہو یا اس کا گوشت کھانا جائز نہ ہو بھیڑیے کا شکار ہو سکتا ہے چیتے کا شکار ہو سکتا ہے شیر کا شکار ہو سکتا ہے بجو کا شکار ہو سکتا ہے ہاتھی کا شکار ہو سکتا ہے لیکن ان کا گوشت کھانا تو جائز نہیں ہے تو اگر اس نے ایسے جانور کا شکار کیا جس کا گوشت کھانا جائز نہیں تو پھر اس کی قیمت بکری کی قیمت سے زیادہ نہیں لگائی جائے گی تو بکری کی قیمت کے برابر جرمانہ آئے گا اس شکار کرنے والے پر اب اس جرمانے سے کیا کریں گے تین صورتیں اللہ نے بیان فرمائی نمبر ایک ہد یم بالغل کابا یا تو اس جانور کو نذرانے کے طور پر کعبہ پہنچایا جائے ہم نے قیمت لگائی شکار کیے ہوئے جانور کی اور قیمت میں آئی ایک بکری تو اب اس بکری کو کعبے میں پہنچائے اور وہاں پر اس کو ذبح کر کے وہاں کے مساکین میں اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے دوسری صورت او کفارت ال مساکین یا مسکینوں کے کھانے کا کفارہ جتنی قیمت لگی اتنی قیمت میں جتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے کھانا کھلا دیا جائے نمبر تین او آدل کا سیاما یا پھر اس کے برابر روزے اگر مثال کے طور پر اس قیمت میں سو مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا اور یہ جناب پیسے نہیں دینا چاہتے تو سو روزے رکھیں تیس مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا تھا تو تیس روزے رکھیں یہ تین صورتیں ہیں اس جرمانے کی جو کہ شکار کرنے والے پر لازم ہوتا ہے یا تو اس, ج... اس کا جانور خرید کر حرم میں ذبح کروائے یہ تو حرم میں ہی ذبح کرنا ضروری ہے یا پھر اس جرمانے سے مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ کہیں بھی کھلا سکتا ہے حرم میں ضروری نہیں حرم سے باہر بھی کھلا سکتا ہے پاکستان میں بھی کھلا سکتا ہے او عدل ذالک کا سیامہ یا اس جرمانے کی قیمت کے مطابق روزے رکھے جتنے مسکین کھانا کھا سکتے تھے اتنے روزے رکھنا اس پر لازم ہوگا اور یہ روزے رکھنا بھی حرم میں ضروری نہیں ہے جہاں چاہے روزے رکھ سکتا ہے لیا زو کا وبال تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ لے اس نے کیوں کیا جب اللہ نے منع کیا تھا تم نے شکار نہیں کرنا قانون شکنی نہیں کرنی تو قانون کی حرمت کو کیوں پامال کیا اسے اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے سوال ہوا کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے بہت سے لوگ شکار کرتے رہے ان کا کیا بنے گا فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا یہ کئی جگہ فرمایا آپ پہلے سن چکے شراب کے بارے میں بھی یہی فرمایا جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اے اللہ آج تو نے شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا ہمارے بہت سے مخلص بھائی تھے مخلص بیٹے تھے ایسے مخلص کہ جنہوں نے دین کے لیے جانے قربان کر دی لیکن اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی وہ دنیا سے گئے شراب پیتے ہوئے ان کا کیا بنے گا تو اللہ نے فرمایا جو ہو چکا وہ ہو چکا معاف کر دیا سود کے بارے میں بھی یہی یہ کہا سود کے لیے تو سین انداز ہے کہ سود کا نظام یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے لیکن سود میں بھی یہی فرمایا جو ہو چکا وہ ہو چکا وہ معاف کر دیا اب باز آ جاؤ اب آ جاؤ تو بھائی جیسے یہ احکام کے نزول میں یہ بات تھی کہ آج حکم نازل ہوا اور اس سے پہلے حکم کی خلاف ورزی ہوتی رہی تو اللہ نے کہا جو ہو چکا میں نے معاف کر دیا یقین جانے کہ گناگاروں کے لیے بھی یہی مثال ہے جو گناگار توبہ کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں جو ہو چکا وہ ہو چکا مگر اب باز آ جاؤ اب باز آ جاؤ تلافی کی کوشش کرو لیکن اب باز آ جاؤ جو ہو چکا ہو چکا اب نئے سے ایک نیکی کی زندگی کا آغاز کرو اطاعت کی زندگی عبادت کی زندگی فرما برداری کی زندگی قرآن والی زندگی حدیث کی اتباع والی زندگی ومن لیکن اگر کوئی دوبارہ یہ حرکت کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا اب سزا کی بات نہیں اب جرمانے کی بات نہیں اب انتقام کی بات ہے اللہ اس سے انتقام لے گا اللہ کہیں بھی انتقام لے سکتا ہے اللہ دنیا میں بھی انتقام لے سکتا ہے اللہ آخرت میں بھی انتقام لے سکتے ہیں واللہ عزیز قوم اور اللہ عزیز ہے غالب ہے انتقام لے سکتے ہیں سزا دے سکتے ہیں ہر ایک پر غالب سب اس کے سامنے مغلوب وہ سب پر غالب تو اسے کوئی بدلہ لینے سے روک نہیں سکتا ڈبل اور کسی کے اندر طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بھاگ کر اپنے آپ کو بچا لے قبائلی علاقے میں چلے جائے ملک چھوڑ کر چلا جائے امریکہ کی پناہ لے لے برطانیہ کی پناہ لے لے دنیا کے حکمرانوں کی سزا سے تو بچ سکتا ہے لیکن اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا کہیں بھی بھاگ کر یا ماشاء الپاپ ان تن اخباراتی بل ارب لا خزون الا بسلطان اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے اطراف سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو اللہ کی قدرت سے نکل سکتے ہو تو نکلو کہاں جا سکتے ہو سات سمندر پارک چلے جاؤ وہاں پر بھی اللہ کی حکومت زمین کے نیچے چلے جاؤ وہاں پر بھی اللہ کی حکومت اور کسی اور خطے میں چلے جاؤ تو وہاں پر بھی اللہ کی حکومت اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اللہ جی پکڑنا چاہے وہ بچ نہیں سکتا متا آتا الکم بلیارا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا سمندر کا شکار کرنا بھی جائز اور اس کا شکار کھانا بھی جائز خشکی کے شکار کے بارے میں ایک بات رہ گئی وہ سن لیجیے خشکی کا شکار خود کرنا بھی جائز نہیں اس کی طرف اشارہ کرنا یہ بھی جائز نہیں اور کسی طریقے سے اس میں تعاون کرنا یہ بھی جائز نہیں تو اگر کسی نے اشارہ کیا تو وہ بھی شکار نہیں کھا سکتا تعاون کیا ہتھیار دیا وہ بھی شکار نہیں کھا سکتا خود شکار کیا تو وہ بھی نہیں کھا سکتا لیکن اگر کسی طور پر بھی اس کا تعاون شامل نہیں تھا اور کسی نے شکار کر کے اب خود اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے کھانے کی اجازت دی ہے جس میں نہ اس کا تعاون شامل نہ اس کا اشارہ شامل نہ خود اس نے کیا لیکن جو سمندر کا شکار ہے وہ ہر صورت میں کھانا بھی جیز اور کرنا بھی جیز متا المل اس میں تمہارا فائدہ بھی ہے اور مسافروں کا بھی فائدہ ہے اب سمندر کے شکار کے بارے میں یہ بات سن لیجئے جی ضمنی طور پر کہ احناف کے نزدیک سمندر کی مخلوق میں سے صرف مچھلی کا کھانا جائز ہے اور کسی چیز کا کھانا جائز نہیں سمندر میں تو ہزاروں قسم کی مخلوق ہے اس میں مینڈک بھی ہیں اور اس میں سانپ بھی ہیں اور دریائے گھوڑے بھی ہیں اور نا کیا کچھ لیکن صرف مچھلی کا کھانا جائز ہے کسی اور دوسری مخلوق کا کھانا احناف کے نزدیک جائز نہیں بہت زیادہ اختلاف ہے ہمارے ہاں جھینگے کے بارے میں کہ جھینگے کا کھانا کیسا ہے تو اصل اختلاف یہ ہے کہ جھینگا مچھلی کی جنس میں سے ہے یا نہیں اگر اس کی جنس میں سے ہے تو اس کا کھانا جائز اور نہیں ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے تو بہرحال اس کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا اور آج بھی ہے اکثر حضرات اس کے مکرو ہونے کے قائل ہیں لیکن جو عادی ہو چکے ہیں وہ فتووں کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ رقم سعید البحری سنبھالئے شکار سمندر کا شکار اور اس کا کھانا یہ حلال کیا گیا اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور مسافروں کا بھی فائدہ ہے وہرم علیکم سعید البر تمحرما اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو احرام میں داخل ہوتے ہیں ہم نجت کے ذریعے سے اور طلبیہ کے ذریعے سے اور احرام سے نکلتے ہیں سر مڈوا کر تو جب سر مڈوا کر احرام سے نکل جائے گا اب اس کے لیے خشکی کا شکار کرنا وہ جائز ہو جائے گا بد تک شرول اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا بار بار عرض کرتا رہتا ہوں قرآن کریم میں قوانین بیان کیے لیکن یہ قانون کی کتاب ہے دوسری قانون کی کتابوں سے بالکل منفرد آپ کو کسی قانون کی کتاب میں اس طرح کی باتیں نہیں ملیں گی اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے بچو اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو قانون کی کتابوں میں یہ باتیں نہیں ملیں گی وہاں تو یہ ملے گا اس قانون کو توڑا تو اتنے سال جیل کی سزا ہوگی اور اس قانون کو توڑا تو اتنا مالی جرمانہ ہوگا اور اس قانون کو توڑا تو اتنے کوڑے مارے جائیں گے اور اس قانون کو توڑا تو پھانسی دی جائے گی یہ چیزیں تو ملیں گی لیکن اللہ سے ڈر کی باتیں اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی باتیں یہ قانون کی کتابوں میں نہیں ملتی لیکن قرآن میں جہاں قوانین کو بیان کیا جاتا ہے وہاں اللہ سے ڈرنے کی بات بھی کی جاتی ہے اس لیے کہ انسان کو اصل چیز قانون سیکھنے سے روکنے والی وہ اللہ کا ڈر ہے مطلب دنیا کے قانون کو تو انسان توڑ ہی سکتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اور یہ بات ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پر صادق آتی ہے کہ یہ جو قانون ہے ہمارا قانون یہ تو مکڑی کا جالا ہے جو طاقتور تو طاقتور کو تو جگہ دے دیتا ہے لیکن کمزور کو پھنسا لیتا ہے تو طاقتور تو جب چاہے جا اس جالے کو توڑ کر نکل جاتا ہے لیکن کمزور اس میں پھنس جاتے ہیں تو دنیا کے قانون میں تو انسان یہ دیکھتے ہیں میں کہیں پولیس کی گرفت میں نہ آ جاؤں فوج کی گرفت میں نہ آ جاؤں عدلیہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں جیل کی نہ کھانی پڑ جائے لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ صرف ان چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ اللہ کی مرضی اور نامرضی کو بھی دیکھتا ہے جا اللہ کا بتل للناس اللہ نے کعبہ کے محترم گھر کو اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں انسانوں کی بقا کا مدار ٹھہرایا ہے چار چیزیں جیان فرمائی یہاں پر کہ یہ چار چیزیں انسانوں کی بقا کا مدار ہیں یہ چار چیزیں جب تک باقی ہیں انسان باقی ہے عالم انسانی باقی ہے دنیا باقی ہے یہ جہان باقی ہے جب یہ چار چیزیں نہیں رہیں گی تو عالم انسانی بھی ختم ہو جائے گا یہ دنیا کی دھڑکنے بھی رک جائیں گی چار چیزیں بیان فرمائیں لیکن اصل میں ایک چیز کو بیان کرنا مقصد ہے باقی تین چیزوں کا تعلق صرف اس لیے ہے کہ ان کا بھی باقی تین, تین چیزوں کا ذکر اس لیے کہ ان کا تعلق بھی پہلی چیز کے ساتھ ہے اور وہ پہلی چیز کیا ہے جس کے وجود پر اس دنیا کا وجود منحصر ہے وہ پہلی چیز ہے کعبہ جب تک کعبہ باقی ہے اس وقت تک یہ دنیا باقی ہے جب کعبہ باقی نہیں رہے گا تو یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گی تکوینی اعتبار سے بھی اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور تشریعی اعتبار سے بھی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک کعبہ باقی یہ دنیا باقی اور جب کعبہ نہیں رہے گا تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی اب تقویمی اعتبار سے کیسے کہ اللہ نے ازل سے ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ جب تک کعبہ موجود رہے گا دنیا کی یہ بساط باقی رہے گی دنیا کا یہ نظام باقی رہے گا اور جب اللہ پاک دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیں گے تو پھر کعبے کو اٹھا لیا جائے گا اور جب کعبہ اٹھ جائے گا جب کعبہ باقی نہیں رہے گا تو دنیا کا نظام بھی باقی نہیں رہے گا اصل سے یہ فیصلہ کر دیا گیا اور یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ کعبہ کے جو قرب و جوار میں رہنے والے ہیں ان کی ضروریات کعبہ کے دم قدم سے پوری ہوں گی جو کعبہ کے ارد گرد رہنے والے ان کی ضروریات کعبہ کی برکت سے پوری ہوں گی سناچے آپ دیکھیں جب سے کعبہ ہے تو کعبہ کے جوار میں رہنے والوں کی ضروریات وہ کعبہ ہی کی برکت سے پوری ہو رہی ہیں کل بھی جو اس کے جوار میں رہتے تھے ان کی ضروریات بھی اور جو آج کعبہ کے جوار میں رہتے ہیں ان کی ضروریات بھی کعبہ کی برکت ہی سے پوری ہو رہی ہے اور اللہ معاف فرمائے انہوں نے کچھ اپنی ضروریات کو زیادہ ہی پورا کرنا شروع کر دیا اور وہاں کی حیش بے انتہا مہنگی کر دی اللہ ان کے دل کو نرم فرمائے اور یہ بھی اللہ نے ازل سے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ نے ازل سے دلوں کے اندر کعبہ کی محبت رکھنی ایک غیر مرئی سی کشش وہ مسلمانوں کے دل کے اندر پائی جاتی کعبہ کے لیے دنیا میں کسی کونے میں بھی رہنے والا صاحب ایمان ہے وہ اپنے دل کو کعبے کی طرف کھچتا ہوا محسوس کرتا ہے ایسے جیسے کعبہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کیا وجہ ہے وجہ کشش کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا یوں ہی مادی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کعبے کی کشش ان مسلمانوں کے دل کے اندر کیوں پائی جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کشش آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ پاک نے کعبے کو بنایا ہے زمانۂ جہیت کے جو مشرق تھے بے شک وہ مشرق تھے لیکن کعبے کی کشش ان کے دل میں بھی پائی جاتی تھی دور دراز سے آیا کرتے تھے کعبے کی زیارت کے لیے اور کعبے کے طواف کے لیے اور یہ بھی عزل سے فیصلہ کر دیا گیا کہ کعبہ اور کعبہ کے ارد گرد امن رہے گا وہاں بد امنی نہیں ہوگی چنانچہ آج بھی کعبہ کے قرب و جوار میں امن اور آج سے بہت پہلے صدیوں پہلے بھی وہاں یعنی کعبہ کے قرب و جوار میں امن رہا اور یہ بھی اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہاں اگر کے کھانے پینے کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی لیکن وہاں خرد و نوش کے سامان کی فراوانی ہوگی چنانچہ ہے اور یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ کعبے پر کسی ظالم کا قبضہ نہیں ہو سکے گا یہ تکمی اعتبار سے فیصلے کر دیے گئے ازل سے اور ویسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسلام نے اللہ سے دعائیں بھی کی تھی آپ جانتے ہیں حید ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جب اپنی اولاد کو وہاں لا کر بسایا تو دعا کی رب, من اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنانا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا اللہ نے یہ دعائیں قبول فرمائیں اس کو امن کی جگہ بھی بنایا اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا اور دوسرا رزق بھی عطا فرمایا اسی طریقے سے حید ابراہیم علیہ السلط اسلام نے دعا کی اپنی اولاد کو اس بے آباد وادی میں لا کر بسا دیا اور میرا کوئی مادی مقصد نہیں ہے میرا مقصد یہ کہ یہ نماز قائم کریں تو اب میرے اللہ تو انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے تاکہ یہ شکر کرے چنچی اللہ پاک نے حید ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں بھی قبول فرما لی سارے انسانوں کو ان کی طرف مائل فرما دیا اور ان کو رزق کی فراوانی عطا فرما دی حضرت ابن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے چار چیزوں کو عالم انسانی کی بقا کا مدار بتایا ہے اللہ نے فرمایا کہ جب تک یہ چار چیزیں ہیں تو عالم انسانی باقی رہے گا یہ اس وقت کی بات ہے جب مختلف ملکوں میں حکومتیں ہوتی تھیں اور بادشاہ ہوتے تھے جو اپنے باشندوں کو آپس میں قتل و قتال سے روکتے تھے اور قانون کا نفاذ کرتے تھے مگر عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی کوئی بادشاہت نہیں تھی لیکن اللہ نے بیت اللہ کو ذریعہ بنا دیا ان کے درمیان قتل و کتال کو روکنے کا اور کعبے کا احترام کرنے کا اللہ نے بیت اللہ کو ذریعہ بنا دیا اس جگہ کو امن کی جگہ بنانے کا اللہ نے کعبے کو ذریعہ بنا دیا آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ پاک نے آفتاب کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے اور پانی کو سیرابی کا ذریعہ بنایا ہے اور ہوا کو زندہ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے اسی طریقے سے اللہ پاک نے بیت اللہ کو سارے جہان کی ساری دنیا کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے تو تقریمی اعتبار سے بھی اللہ کا یہ فیصلہ اور تشریعی اعتبار سے بھی کہ جیسے مادی غذائیں جو ہوتی ہیں یہ جسمانی قیام کا سبب ہیں ہم روٹی نہ کھائیں مستقل اگر کوئی کھانے کی چیز نہ کھائیں تو ہم زندہ نہ رہ سکیں اسی طریقے سے کعبہ یہ روحانی قیام کا ذریعہ ہے تو یہ کعبہ اور جوار کعبہ یہ وہ مقدس مکان ہے جہاں پر سیدنا ابراہیم علی اللہۃ اسلام کی قربانی کی داستانوں کے نشانات ہیں یہ وہ مکان ہے جہاں پر حیث ابراہیم علی سلاط اسلام کے فرزند ارجمن اسماعیل علی اسلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت حاضر پانی کی تلاش میں دوڑی دوڑی ماری ماری پھرتی رہی اور اپنے بچے کو آباد وادی میں لے کر بیٹھی رہی یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہزاروں کرام کلام علیم طواف کے لیے آئے یہ وہ مقام ہے جہاں پر لاکھوں اولیاء اور سلحا اللہ سے دعا کی اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہی وہ مقام ہے جس کے پڑوس میں پہلی دہی قرآن کی نازل ہوئی اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے پوری دنیا کو ایمان کی غذا ملتی ہے اور روحانیت کی غذا ملتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر حج اور عمرہ کیا جاتا ہے اور یہی وہ بیت اللہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے آج بھی ایسی تاثیر رکھی ہے ایسی برکت رکھی ہے کہ محض اس کی طرف دیکھنے سے ہی دل کی گندگی دور ہوتی ہے اور ایمان کی روشنی سے سینہ منبر ہوتا ہے لیکن اصل چیز ہے سچی طلب کون ہے جو سچی طلب لے کر جاتا ہے جانے والے تو بے شمار لیکن بے شمار میں سے اکثر وہ ہیں جن کے اندر سچی طلب نہیں ہے سچی تڑپ نہیں ہے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے لیکن جو سچی طلب لے کر جاتے ہیں اللہ پاک ان کو آج بھی محروم نہیں رکھتے ہیں ایمان کی تازگی ہوتی ہے روح کی بالیدگی ہوتی ہے غلاذتیں دور ہوتی ہیں اندر دھل جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس طریقے سے حج کیا کہ نہ کوئی وہاں بے حیائی کی بات کی اور نہ گناہ کی بات کی تو ایسے لوٹے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا تو میرے بزرگوں اور دوستو میری بہنوں اور بھائیوں اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی یہ روحانی نعمتیں ہیں اللہ کی تو یہ کعبہ بھی بیت اللہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے یہ کعبہ یہ ملتزم یہ اللہ کی نعمت یہ حضر اسود اللہ کی نعمت یہ کعبہ کا طباع یہ اللہ کی نعمت یہ زمزم کا پانی یہ اللہ کی نعمت